الحمد لله سلادو <سؤال> سلام آئی کیا والا آلکا وا ساب This will be the next material. This is qa ta mir khaleel azast subhanallah bilkul laga hai chali mein akbar ast subhanallah subhanallah السلام و رحمت اللہ مولانا قاری محمد قاسم صاحب دا روحانی دا اپنے برادران اللہ رب اپنی شان کریمی کا سرخا سڈے آپ گرمی حق سچ دولتال گرامی آدت کے مطابق موجود کر دینا جس روپے مارو یاد پیش کرا گا دوسری بار سے موضوع میں بیان کر جلام بیان ہولمی گفتگو بھی ہونی عشقی بھی ہونی سال ہین کون ہے سائکی سادہ زبان سال دانا فارسی کو نہیں پورا مجیت کی اکایت مبارکہ تلاوت کی تھی. پرانے مجیت کی عایت نو پڑھدیا شیخ اکبر کا مطالعہ کر رہا سن فتوہ مکی ہے شریف لکھا نا لکھا کہ پرانی مجھ امبیا ہے سلام جبکہ انسانی لیا بھی فرمایا ہے اے اللہ سانیک بنا, سالح بنا سال. سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے مسلمان ماری اور نیک را دید المبے صلی اللہ علیہ بابے آدم علیہ السلام تو کے سید المبے تک ہر نبی اللہ کی بارگاہ اللہ صدیقین حضرات جیڑے نے انہیں بھی اللہ نے ارد ہے صالح پڑا سہادا نے بھی ارد کی سال پڑھا قرآن مزید چر آیا ہوں یہ تقابل چاہتا ہے کہ صالح ہو رہے نبی ہو صدیق اور شہید ہو رہے تقابل کا تقاض ہے کہ انہوں دے آپس مانے اور حقیقت اختلاف ہوگا ادھر ہر نبی دا دعا منگنا دستا ہے کہ ہر نبی صالحیت سال عظیم چیز ہے کہ نبی دا سوال پہ فرما یار یہ اُن خدشہ پیدا ہویا تے ہندو سی مدت دا ہوں سی بھی یار دا کی حل ہونا ہے تو شیخ اکبر وہ شیخ اکبر کہ جتھے دی انتہا دی شریف جنہیں نو جلدا کتاب میرے ہے آپ ستویں صدی دے بے مثال نابغہ حاصل ہوئے نہیں سبحان اللہ ان بندر گوڑ خواجہ گلام فرید وا بندہ جب ماں انتہا ہو جاتی ابتدا ہو تارو پاپ کا میں کئی دوارا کرا چکا گروہ سکار نے جیوی لکھے انہوں نے والے نے گرامی گوس پاک میران کول حاضر ہوئے ارد کی ہزور میرے کو لوہے باپو اور پکیا فرمایا پتر نہیں میرا پتر کانڈ چ آخری رہ گیا تھی میری کانڈ کانڈ لڑا ہو یا پتر تاہیے منتقل کر ساتھ جیڑا روس بعد میرا پتر منتقل فرمایا فرمایا نا اسے دا نام شیخ اللہ یہ تاج تارے گولہ رضی اللہ تعالیٰ انبو نے لکھا نے مسئلہ حل فرمایا سوال اٹھیا خدشہ دے شبہ اٹھا شبہ کہ ایک پاس مجید کے اندر سال ہی نبیا سدیقان شہیدان کے مقابل لفظ آیا کھڑا ہے جتوں پتا لگتا ہے ہو مان رکھتا ہے اور ادھروں او نبی دعا مانگتے نہیں اللہ میرے صالح بنا اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ کیسے نبی سال فرمایا کسی جگہ کے صالح فرمایا سالے فرمایا, فرمایا. فرمایا. آپس گل رڑے گی ہوں یہ شبہ سی آپ اسے شبہ نور کرنا تاکہ قرآن مجید کا مطلب آیات تو آپس بالکل موافق ہوگی تو مان آواز ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. سبحان. اللہ یا رسول توجہ ہے سونا توجہ ہے نا سبحان اللہ سوال سمجھ آ ہے شبہ و صدیقینا و شہدائے و سہدین تقابل ہمیشہ تضاد کو چاہتا ہے یہ زبان تقابل ہمیشہ تضاد کو چاہتا ہے تو تقابل جانتا ہے کہ یہ مختلف نے جدہ نے نبی اور صدیق اور شہید اور سالح اور تو دوسرے مقامات پہ نبی صالح فرمایا گیا ہے نبیاں دعا منگیے اللہ صالح بنا تو تھے کہ میں درست ہوا یہ شبھا ہو سمجھا گیا نہیں انہیں دے اندر یہ غور فرمانا ہے کہ صالح دا کا مانا کی ہے یہ کر کے پھر میں نبی جی نبوت صدیقیت شہادا شہادت شا... پھر آخر جا مجیت چاہے سال ہی ہر ایک بھی حقیقت علیہ اللہ نبوت کیا ہے کیا ہے شہادت کیا ہے صالحیت دا آسان مانا پہلو دا. سبحان اللہ صالحیت سال آسان مانا شریعت والے دبان سالے جڑا اللہ تعالی حق اور وہ مخلوق میں حق پورے کرنے دونوں دے حق پورے کرد حق پورے کرنا بچپنے تو لے کے آخر عمر تک نصیب ہوئے یا عمر ہومر کے آخری حصے نصیب ہو جائے اللہ تعالی بارگاہ انہیں صالح شمار حق کا کرے کہ دے خالق اور تو پچھے بچے گی یہ ہوئی کام ہے اور کھا مخلوق خالق اور مخلوق بے حق ادا کرے سالے آسان چورے پھیرے والے خالق اور مخلوق سواں بے حق ادا کرن چاہے وہ پروردگار زندگی دے آخری دن چنوں یہ دولت نصیب کر دے جنا مرضی برا رہے آخری وقت جو کرمچا فرماوے انہوں یہ دولت فرماوے اور سال ہو کے ہو ہے کہ کسے وقت سالے ہو بعد مارو ہو جائے اللہ تعالیٰ بچا بعد مارو لیکن جس مانے دار موضوع خلنا ہے نا وہ مانا ہوں دس لگا اکبر نے آ جی حقیقت بیان کرتا وہ کیا ہے سال وہ ہے جیڑا خلل نہ اوندے فساد نہ اوندے دے اپنے مرتبے ہے بڑا جی اپنے مقام اور مرتبے خلل نہ آئے اپنے مرتبے اور مقام خلل نہ دے دے. خرابی نہ آ فساد نہ یہ جا کم نہ ہو جس نال پرور دگار اسے اس ناراض ہوئے اسلے بندہ سال بنتا ہوں اس معنی نسا لینا پھر جا کے تقابل سمجھ آنا بھی یہ نبی جین سیدے ادھی صالحین سال ہی کیون جا آپس ایک دوسرے کے مقابلے صحیح بنتے ہوجو درا نبی جی نا پہلے ہوں نبوت بیان کرنا نبوت دی حقیقت بھی تو سمجھ آئے نا پھر صدیقیت دی سمجھ آہادت کی سمجھ آئے جہ سال آخری مانا دسیا پھر اس نسباں کرنا ادھر, ادھر لے جانا ابھی جاری کرنا تو مسلح لا ہوں نبوت کی چیز آخر قرآن مجید نے جو فرمایا محلان والے نو سی نوشادا شہادا یو سوال تھی نبوتی ہے نبوت دی دی. رکھو بڑے, بڑے بڑے جلیل القدر مسلم اولاباد جہی حقیقت نہیں نا کھلی اس وقت وہ تفظہ سمجھا رہے. سبحان اللہ. نبوت دو بولے، مانے بولے جاتا تو سجنا سنہانے دو ایک نبوت دا مانا نبی دی صفت دوسرا نبوت کا مانا نبی دی شریعت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 اسل ہوں اللہ فرما اس علم ہوں ہی وہ نبی صفت بن رہے ہیں دوسری شریعت نبوت بمانہ شریعت شریعت دا تعلق ہے شریعت دا تعلق ہے شریعت, شریعت, شریعت حکم اس دا تعلق ہے مخلوق نال یعنی دوسرے ہن نبی نو اللہ تبارک و تعالی ایک نبوت دن ایک شریعت شریت د نبوت دو دو مانے ہو گئے نبوت صفت اور کلامیہ وہ او بنی اے, اے فلاں تیرا نبی تو میرا رسول یہ مل گئی یہ مل گئی, اے مل گئی نبوت مل گئی ہونے شریعت حکم دینا ہے این کر یا اینج کرا اللہ یہ کرا یہ شریت بڑا فرق ہے کرا این این ان کر کرا نہ کرا یہ دس نہ دس یہ ہے سمجھو برا یہ ہے شریعت نبی یہ نہیں بنتا سمجھو یہ نبی نہیں بنتا نبی اس گل بنتا رکھ فرما میرا نبی ہے میرا رسول ہے موٹی جی مثال دینا جس وقت حاکم کسے نو کوئی عہدہ پہلا انہیں آخر تلا افسر لگ گیا ہوں اس عہدے دی ذمہ داری احکام آڈر اگے جو کچھ وہ سپرد کرنا وہ دوسرے ملک کے بعد چونا ہے ہو سکتا ہے چھ مہینے پہلو بادشاہ افسر بنا دوں وزیر بنا دوں کوئی عہدہ دے دیں اور چھ مہینے بعد وہ تکر ہوے کہ فلاں جگہ پہ جا ایک ذمہ داریاں پوریا کر فلاں علاقے کا نظام چلا میرے احکام میرے آرڈر کے مطابق فلاں علاقے جا کے حکومت کر گل سمجھ تو ہوں عہدہ ملنا تے یعنی وہ تقرری پھر عہدے تو بعد اس دا عمل کرنا اس عہدے کے مطابق جا کے عمل کرنا اس دن اندر چھے چھے مہینے داوی فاصلہ ہو سکتا ہے ہونتا ہے اس نظام دنیا ہے تو سب ایک ہم نہیں ہوتا اہدہ پہلے مل جانتا ہے لیکن علاقے میں جا کے تو وہ اپنا کام باب شروع کرتا ہے اسے طرح نبوت و رسالت دا اہدہ پہلو مل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس عہدے نبوت اور رسالت اتا تو بعد کسے یہ ہوسے چالیا سال بعد فرما چالی سال بعد فرم آئے یا میرے احکام حکام یا میری شریعت لوگ بیان کرو شریعت دا بیان بعد ہو سکتا ہے توجہ درا شریعت دا ملنا بعد چبوت دا, ہے نبوت دا تا ہونا پہلو ہوے گا اے یہ مسلے حل ہو سارے کہ جی یہ ہو سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بابے آدم علیہ السلام دی حال تیاری بھی ہوتی آپ فرمانے میں اس ویلے نبی یہ گل کی ہو سکی سجنا یہ حل ہو گیا مسئلہ اس واسطے کہ اگر کوئی آ کے کہ شریعت ملی ہے چالی سال بعد نبی پاک لو جب شریعت چالی سالوں بعد لبھی تو نبی رسول پہلے کھے بنے نبی کھے بنے تو نبی بنے اس وقت اللہ تعالی نے آپ دی روح شریف روح فرما تو میرا نبی خاتم سبحان اللہ روح شریف فرما ہے تو میرا نبی خاتم ان نبی جین کا نبی فرمایا آنا خاتم النبی جین میں خاتم ان نبی جین ہے سا جس وقت اللہ تعالی نے حال آدم علیہ اسلام نی جوڑا وہ آدم لم ان جاد بین روہے ول جسک وہ ابھی جسم روح کے درمیان ہے میں اس ویلے نبی سن کی مطلب کہ نبوت اتا ہو گئی ہے کس چیز اللہ نے ختاب فرما دیتا میرا نبی اور نبی نے سن لیا اللہ خطاب فرما تو میرا نبی رسول اور نبی سن لو یہ نبوت اتا یہ اٹھایا سی جدو بنیاد ہی غلط ہو جائے تو پھر ساری غلطیاں ہوا تعالی نال کرن نہ بنیادی غلطی ہی دور کر ہے سمجھ شریعت ملتی تبھی ہے میں شریت ملتی نبی بنتا اج نہیں نبی بن جائے بہت شریعت ملتی لگی سردار بن گیا چھ مہینے پہلا لیکن مہینے چھ مہینے جی جا کے فلانے چارج سنبھالیا بالکل بالکل کی آخری میں وہ جی چارج سنبھالیا پن کدو آیا جڑی فرمائی نے بن کدو آیا چارج ہو ہے ہوں قدرت والے کام کسے نو آخے چاریا سالوں بعد چارج سنبھال کسے نو آکھے چولہے میں سنبھال یار, یار نبی بھی پہلو بن گیا نبی وہ بھی بن گیا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 گناہ ہے. نبی اس گنا تو میں بچا ہوں شریعت بھی بنتی ہوئی بڑائی شریعت کے لیے دسے لیکن یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ چھولے میں ہی نبی ہوئے نہ جب اللہ نے نبیوں سے بھی لیا اے نبیوں تو سب دیاں روح اس سے ویڑے نبی بڑھ گئیا کیوں اللہ خطاب فرمایا نبیاں سن لیا اللہ سونا سب مال دور ہوگا سب غلط فہمیاں اٹھ گئی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیاں سالہ بعد چارج سنبھالے لفق بول لیا چار چارج سنبھالا چالیا سالا نبوت ادا تمام مخلوقات سے پہلے اس گل نو تمام او لیا سوفیاما بتفاق سبو نور سینر ملیا من سو یار نور محمد روشن ہو ایک گل کر کے اگر چلنا لڑک ہدیس پال جی نے سامنے نہیں بیان میں صرف میرپور کشمیر سنائی سی صاحب عارف آرفی دا کلام پڑیا لتو خیر نہیں جڑا مار چرف کا کلام آپ نے فرمائے ابل آخر دو وی پھر مل کھلویا ابل آخر صرف اول آخر کی گل سمجھا کے حدیث شریف کو لطیف لیا اس کے دلحال کر کے اس کے بعد اللہ نبی پاک صلی اللہ لبی علیہ وسلم سرکار تو شریف فرمان فرما حدیث بخاری شریف نبی پاک نے فرمایا زمانہ کمے جی اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اس حدیث کا ایک ظاہری مان ایک باطنی مان ظاہر بیان کر دے والے فقیر اللہ بیان کر د اشاراتارا علماء علماء علماء اشارات فکرا دے سوفیا اشارات اشارے دی گل بات نہیں مارفت دیوال پیا کرنا سونے نبی معنی پہ نبی پاک صلی اللہ, علیہ وسلم نے پھر جو اللہ تعالیٰ تعالیٰ وسلم کے دور سے جڑے کفار مشرقی سن زمانہ ظاہری پہلے جڑے سن وہ کی کرتے د دو سن اللہ تعالی نے کچھ مہینے عزت حرمت والے بنا چار مہینے خالک تالا نے بنائے تم ہو چار مہینے فرمایا ہرمت عزت آ نے چ مہینس کرتے نہیں کرنا محرم کے مہینے چنگ کر دینی آخر محرم اگے ہونا رجب کے مہینے چ لائی کر لینی آخر رجب وہ اگ آئے گا اس طرح فیری رکھنا اللہ تعالی نے فرمایا یہ گل کوئی نہیں चार महीने इज्जत आले ने बारह महीने में बनाए ने चाहू अपनी थानो फिरते नहीं रही हम जाहिर माना हो गया जाहरी माना हो गया, ए, माना हो गया के चार महीने इज्जत आले आपने मकाम ते ने अगे पिछे नहीं होंगे फिरते नहीं रो अपने वक्त ने अपने वकत तो अगह पिछा نہیں ہونے ظاہری مانا او ہوں کچلی رب سمجھا وہ فکیراناج سمجھا گیا ادھر ویگ سجنا ہرکت ہوں دو ترہ حرکت دیا کئی قسم دو ترہ دی حرکت ایک حرکت ہوں مست تھما ایک ہوں مستدی مستدیرہ ایک ہوں سی ایک ہوں گول ایسے موت دول چل رہا ہوں چل رہا ہے گول حرکت دیکھو گے سی سیدا لگا جاسم مستقیم کی گل نہیں مست گولکار ہو لکیرا مارتے نے وہ گول تیرے مار دینے. اے؟ اے؟ اے؟ اے دا ایک قانون ہے کہ جدو پرکار تو مارو گے نا گول دائرہ جتوں جس نو واپس اسی نی اگر اگا پچھا ہو گیا تو مر گول بہرا وحید صحیح نہیں بننا جہاں سے ابتدا وہی پر گول ہرکت مبدہ بھی وہی, وہی. جن ٹرے گا اتھے رکے سونے نبی ہوں گل اشارے آ گئی پچھلی رم سرکار بیٹھے پرما زمانہ کا دست ہی دار الا شرم لے رنگ سی میرے تو ہیت دائرہ شروع ہو میرے تو شروع ہوئے اج میں محمد تو ہی آکیا لہذا بلو اور نبوت بھی سمجھ آ گئی تو سونے نبی دا اول آخر ہونا بھی سمجھ آ گیا ایک اور رنگ چھ کدی نہیں بیان ہویا ہوں تھے ہی میں ہلے سندر دش جا سمجھ آنا ایک نوے رنگ آپ فرما دیکھ کر بدلی رسو لوکی ہو سبیاں نبیاں سلسلے چلتے رہے بدلتے رہے نبی آ چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی بدلی دا چند نبی نبی پاک نے کیوں فر... نبی پاک کیوں فرمایا ریان رکھیا در ویخ توجہ فرما دا را. کیوں فرمایا چاند بدلی کا نکلا اشارہ لائے دو گلا ایک چند بدلی کو چھپ کے جدو نکلتا ہے پتا روشن ہوتا ہے ضر دوسرا راز ہے وچو جو فرما دوں جی گل ہے وچڑی اصل موجود دے مناسبت رکھ ہوئی دوسری راز دوسرا اشارہ آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے چن بدلی دے نے بدلی دے پیچھے چن چن ہوندا ہے دسدا نہیں لکیا ہوندا ہے ہے نہیں مطلب نبی نبی ہے سن پر دے نہیں سنیا نو بابو بکر سدیق دیواری آئی چلتے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بدلی نے پیچھے چانو ہونتا ہے ہے نہیں. سونا نبی اس لیے توجہ چھپ کے فیض دے رہا سی چھپ کے فیل, فیل نبیا نو بھی دے رہا نبیا نالتوں بھی دے رہا سر چھپ کے دے رہے سن فرق ایسا ہویا ہے جدو باری آئی ہے سی کے ورگے مولا علی ورگے خوش دی چن بدلی دو باہر آ گیا Allah. سلطان باؤ فرمانا چڑو چنا چی چاڑو چنا کری سارے گلیا دیو جیڑ سدی جی of the party محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آ گئی ٹھیک ہے توجہ ایک مرتبہ ہے ایک مرتبہ ہے ایک مقام ہے جڑا تمام مقامات تو کچھ توجہ ہے نا دوسرے نمبر پہ میرین نبی جیون کی وجہ ہاتھ ہو گئی سبحان اللہ سیک کون ہے دو صدیق دے, صدیق دے. ہے نا سدیف دون مان ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں سدیف دون مانے, دو مانے کیڑے نے ایک مانا سدیف اور عمل گل دل عمل جی جیسے ہوئے ہوئے امن بھی امل چی فرق نہ آئے ہال ہی فرق نہ آئے کال فرق نہ یہ توجہ ہے وقت تھوڑا نام نہیں وضاحت کردیپ صدیق ایک مانا پیے جی تین چیزاں ایک جیسے تینوں کرنا بڑا صادق سچا سچا ساد وہ کدو بنتا ہے جڑا گل اس طرح کی کرے جیو ہوئی ہوئے. اگر جی ہوئی وہ ہو مطابق نہیں تے جھوٹا ہے سچا نہیں وہ سویا ہوں سدیپ دس سچے تو کن اچا ہے سچا گل اوے کرے جیویں ہے تو صدیق ہو گل بھی اوے کرے یعنی گل حقیقت مطابق ہو उस दिल का हाल भी हकीकत मुताबिक होता अमल भी हकीकत सजना दूसरा मानना सिद्धि गोलू कहते जेदर दिल ही इस तरह का होवे सच तो सिवाओ हर चीज का इनकार करे जिमें अख देर उस रेत का जर्रा जा डिगद जिना चिर निकलता नहीं अख बेकरारे झूठ की गल अंदर आ जाए सुन लवे तो जिन्ना चिर निकलनी नहीं दिल बेकरार उन्हें कबूल करना ही नहीं मेहर मखी टुल जाए जिन्ना चल निकले नहीं सुकून आना ही नहीं झूठ तो दिल इन नफरत खावे इन हक नायम होवे उस سمجھ آئی کہ نہیں دانے سن لینا بیان کر لینا سوکھا لیکن دانے متابک ہونا یہ بڑا اور صدیق دا من ہے کہ صدیق دا من ہے سجنا پھر صدیق اکبر سیا کمراہ نبی نال نبوت نار انج جڑی سمندر جڑے نے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 نہترا ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے وہ اپنے مقام اپنے مقام کے کوئی کھوئے دیوار کوئی نی اور کے اکبر صدیقیت کبرا جنوں کی کبراج نبوت دا سمندر کبرا دا سمندر آپس رے کھڑے نے درمیان لیکن نبی سی نہیں نبی صدیق نبی نہیں بن سکتا صدیقیت تو درجے تو اٹھ کے صدیق اکبر نبوت کے مقام دے نہیں جا سکتا ورنہ قدرت نے دونوں رڑا کے رکھا نبی اللہ تبارک باد نے صدیق نبی لفظ کٹھے رڑا کے رکھے نے اپنے نبیا نو فرما ہے سی نبی سی اور تھوڑا جگہ مثال دیتی اسے متاف ضروری نہیں ہوتی دی دور والے نہیں قدرت نے درمیان یعنی غیر نہیں رکھا جن آخ نہ نہ او کوئی امام گدالی شہر امام گدالی فرما نے سیل کو کبرا سیل تے نبی نبوت کے درمیان کوئی مقام نہیں شیخ پر فرما نے مقام ہے شخر مقام ہے درمیان ہے امام غلالی فرمان مقام نہیں ہے لیکن شہ اکبر نے فرمایا ہے مقام ہے نہیں پر سی کے اکبر دے نبوت دے درمیان نبی درمیان کوئی شیخ سبحان اللہ، سبحان اللہ گل سمجھا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نبوت درمیان مقام ہے ہور نہیں, امام غزالی فرمان نے نہیں. اکبر فرمان نے ہے. لیکن اکبر فرما نے ایسا جتنا پرواز کیتی کی نا ہے سی اکبر رسول اکرم کے درمیان سن صدیق اکبر نبی پاک ہی اور کوئی بندہ نہیں مطلب کی نکلیا کہ سدھی کے کو کوبراہ جڑا مقام ہے وہ بھی سی اکبر نے جڑا اس مقام ہے تبجو اکبر ایک نقطے کی گل لکھی آپ فرما نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے حضرت صدیق اکبر نے کوئی موجود نہیں منگایا سور دلیل یہ پکی گل ہے اعلان فرمایا اللہ انہوں نے فرمایا یار کیوں دلیل منگی آ اس واسطے نہیں منگی جس وقت جس وقت سونے نبی سرور نے اپنی نبوت نچانیا رو اکبر دی روح شریف نے اس وقت نبی پاک دی نبوت نو پہچانیا گل ای کے اکبر نے وہ پہچان اپنی دنیا چائم رکھی جد نبی اعلان فرمایا گورعہ کر گیا کہ صدیق کے پاس ہے اکبر پہ آخری لیکن وہ کہتے نے بندہ کوئی نہیں مقام ہے یہ مطلب اس مقام تک اکبر ہے اس مقام تے ہوئی ہے کر کے سجنا قسم خدا بھی کر کے ایو روے پا کوئی فائدہ نہیں ادھر علی جیسے بھی تسلیم کرنا فرمایا جس ویلے اکبر پال جان لگے نے گھوڑے سے سوار ہو کے من کریری نے سکاط نال جہاد واسطے مولا لیے ہو؟, جی ہو گیا فاروخ آزم چرار بند ہے کھڈے نام والا بندہ کورا والا جوانسال شریف ہویا تبجو سونے نبی کا وشال شریف ہوا ہے حضرت oh. فاروق آزم رضی اللہ تعالی پتا نہیں دین شریف کا کی ہوا ہے سدمے دلوار کچ لے فرمایا خبردار جہاں آ محمد مر گیا میں مار دیا گا حدرت لکھا جب مولا علی پاسے نے امت اصول سنبھالنے والا کوئی نہیں ہر اخروتی ہے لیکن سدی کے اکبر سدکے کے سدکے تیرے دل مبارک دی عظمت تو کیا مقام تینو اللہ تعالیٰ نے دیا سی اور رسول دیکھ لو روئے نہیں صدیق روئے نہیں توجہ کرا سارے روپے پی صدیق روئے نہیں روئے شہم فرما رہے نے کیوں نہیں روئے نبی پاک حج تلوا نے موقع پہ جدو آخری اپنا حج ادا فرمایا اس نے فرمایا اللہ تعالی نے کسی بندے نو اختیار دیتا رہنے کہ دتا رہ آنا پسند فرمایا جانا دنیا کو پسند فرمایا اس وقت صدیق اکبر روپ ہے سارے چپ نیا میرے خیر اس بھلے نو کی ہو جائے اس بابے نو کی ہوبی کسی بھی گل میں کرتے ہیں یہ کہایا نبی فرما سارے سارے نے بھی چودہ علم والا سبھی اکبر سی نبی رشا گیا ہے جرا نبی فرمایا کہ اختیار دب نے آن جان جا من لگتا ہے نبی دان ویلا آ گیا ہے اس ویل رو پے نبی پاک نے فرمایا سونے نبی نے فرمایا لا تب کے کے رویو روے نہو سورے نبی کا جب بھی سال کا وقت پا ہر ایک رو رہے ہو صدیق تسلی دے رہے روی سونے لبا مارن تو سد کے ربز حی کے اکبر اللہ تعالی مقام امبیا کے مقام تا کر سو سی کے اکبر نہ ہوں امت مستفا صحل ختم ہو اے امت قائم رکھا مولا علی اپنی جگہ دے. لیا جس میں سارا کمزور صدیق اکبر ہے ایڈے کمزور بندے کہ انہوں نے دوتی نہیں کلو حضور جدو فرمایا دتی لمک دی ہوگی پیروں تھلے جہنمی سرکار سیپر روپیار میری دوتی نہیں فلوتی آپ نے فرمنا تم واسطے کہ دبلے پتلے سن جدو بندتے سبحان اللہ ہوگی ہوں ہے امزور ہاں ہاں ہاں ہاں باقی اندر سچ نے مرد دل نال ہی بن توجہ سجنا سکبرکی کمرہ سکبر بھی سن لیا شہادت تیسری شہر اللہ شہادت توجہ آہا, آہا. اے مقام کی اے اس مقام یہ تے جان شہادت کی ہوں اللہ سونے دے دی واسطے دی جانوار دین یہ شہادت راہ لیکن کل سمجھ شہادت کا نقطہ تے دسنا ایک <سؤال> او کیے کہ شہادت ایک ایسا عشقی مقام ہے عشقی <سؤال> کہ شہید جدو مر کے بارگاہ رب چیک اپنا حصہ ویکد رب کو چاہیے حرض کردہ سونیا ایک بار وہ میدان نہیں دینا کربلا سے آیا اوی آرے واسطے زبا نا مجھے کسی تھرسہ معلوم ہویا شہید نو ایک خاص مقام عشق ملتا ہے اس مقام عشق چہید لگت آ جڑی کسی اور وہ میرے خیال میں اس رنگ کوئی دیدار ہی خدا دا عجیب ہوتا ہے وہ جنہوں آخر میں شہادت آخری منزل ہے انسانی شہادت ابھی شہادت آخری منزل ہے نساری شہادت وہ خوش قسمت ہے میں جائے دولت شہادت شہادت شہادت ماری تکبیر اللہ اکبر ماری سلام یا اللہ ماری خلاف ہر سالیہ نو گوشیا یا گوشیا باوان رضا जिंदाबाद دل محمد شہید زندہ باد जिंदाबाद पाक قادری شہید जिंदाबाद ان شیروں کا نام کسی عالم نے ایک گل کی تھی میری بڑے دل لگی گجران والے سن انہیں کیا آشک اور دوسروں کی موت میں یہ فرق ہے دوسروں کے گھر میں موت جاتی ہے آشک موت کے گھر میں چلا جاتا بڑی گل کیتی ہے کی شادت ہوں بھی سارے سالے کھے نے نبی بھی سالے سدیق بھی سالے دعا منگنے اللہ سالے بنا بننے آ شہید دے اللہ سالے سالے کون سی جڑا اپنے مرتبے مقام خللہ آن دے, خلال دے خرابی نہ آن دے اور نبی کہہ دے مقام نبوت رسال بیٹھ کے آپ کو اپنے درجے دے بیٹھ کے اے اللہ میرے سالے بنایا مطلب کوئی ایجا کم نہ ہو جائے جی وجہ خرابی خلر آئے سونے کام رکھی ہمیشہ ترقی ہوتی رہے کدی نزول نہ آنے اللہ فرمایا میرے دل دو تے غین آ جاندے. مانا کھولن لگا دیجوے میرے دل تے غین گئے نا میں اللہ تعالی تو منفرد مانگنا وا نبی جدو بخش منگتا وہ مانا ہوں گا مطلب نہیں مطلب نہیں کہ نبی کو گنا ہوا جی میرے کوئی نبی علیہ السلام علماء ماں مشاق لکھتے ہیں نبی علیہ السلام دی روح مبارک ہر وقت جو ترقی کر رہی مقام اپنے ترقی کر رہی ہے کر رہی ہے کر رہی ہے قرب خدا رب زدنی علما ربے زدنی علما اور علم باللہ ودیہ اور علم باللہ ودیہ اللہ کو جاننا اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے اور ہوں توجہ جب آپ اتنے مقام نو ویستے سن مکان تہچے نے جب استلے ویکنا تو بخش دے کی مطلب ادرو کڈ لے کوئی میرے گنا کے گناہ کرتا تل حسنات سکی آت المقربین اگر نبی جیس کم نو اپنے واسطے گناہ رکھ بیٹھتا ہے اگر امتی کر لو تو ولی بن جائے اس کا نام معشیت اور گناہ اس نے رکھ دیا اگر وہ او کسی اور نو لگ جائے امتی نو اللہ نے بن گیا ایسا کوئی عجیب مقام تبدیل شیخ باز علید مستا میر علی اللہ تعالی نو ختوہت وغیرہ کتب تحقیقی کتاب لکھے شیف گستابی فرما اللہ تعالی نے میرے اگے مقام نبوت نو اتنا ایک صرف ظاہر فرمایا جن ایک جناک والا ہوں فرمایا قریب سی کہ میں جل جاتا میں سڑن <تصفحان> لگا سا اکبار دے نبوتر جاندے با جی بندہ سبحان اللہ ایک بے وقوف ایک بے وقوف, بے وقوف مراد ہو دا کم کیتی رکھ دا ہے رکھد ہے جہاں مرد والی نو لینا کتا نو پہ تر پی جی جو مرضی کہ موڈ آگے وہ کہی جی جانا با جزید جزیدی جزید کیوں جزید جزید دا پیو تو جزید اپنے پتر دا نام رکھا، جزید مر رکھے تا، جزید ہوا کی پکا یزیدی میں حضرت باجرید مستانی شادی ہوئی میں تحقیق کر کے باجرید مستانی شادی ہوئی گڑا پوی ہو شادی نہیں ہوئی بے بحبا میں شادی کو نہیں ہوئی تا کر کے میںودی تاریخ پچیس جلدوں میں نا کے پاس ہے میں حوالہ کھڈیا ہوتابا مسترد کتاب جدوش باغ میرا کول ایک شخص آئے عراق رحم قسم کھا بیٹھے باجد بستاوی تو غوث پاک اچے نے اگر اچھے نہ ہوما نے آکھیا آلما نے آخیا, آخیا, آخیا تھے جواب کوئی نہیں کون اچھے لہی جانے غوث پاک میران دے کول گیا لکی سونے میں کسم خا بٹھا با باجید بستامی توچے اگر اچھے نہ ہو تو میری سوانی تلاک آپ نے جا تری بی کام تا شوہر اساں تین با جزید بھی بڑھا دیتا با جزید تو کئی درجے اچے بھی دے دی با لید مستاوی مفتی نہیں سی میں مفتی بنا تے با جلید کی شادی نہیں تیری بیوی ایسا قائم رکھی اولاد نہیں ہوتا فرمائی میں یار آپ دی اولاد ہوئے ان, آ, کہا, با جزید دا جزید دا فال لینا چنگی شکون آپ نے اپنا کنی رکھ لی آبا زیادت یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ دینی مانے سے ترقی کے اندر جی ابو کلام لاہور سیدنا شیخ سید سب الرکات والے انہوں نے بھائی سن وزیر خان مسجد ابو الحسنات ہوں کوئی بے وقوف ہوئے گا جہاں حسناتر برکات اب ال برکات دا مطلب ہے برکت والا بولا سرد کا مطلب نہیں فرمائی جائے خیر میں باج عدید مستانی نے فرمایا والے سر برابر میرے خلیا مقام میں نگن لگا اور ہر یا اللہ کریم می کیا مطلب میرے مقام جو میرے مرتبے خلل نہ آ سیک بناوی کی مطلب جرا مقام سیدی کی میرے خلل نہ آڈے کو قائم رکھی ہمیشہ عروج کی ترقی آئے شہید کیا, کیا یا اللہ سالے بناوی شہادت دی تمنا رکھنا والے انہیں بھی آخیا یا اللہ سالے بناوی کی مطلب مقام شہادت ترقی دمی سالے دا دوسرا مانا او ہو گیا نیک حق ادا کرن والا اللہ دا ولی و صالحین پج جتے نبیاں نبی جتے تقابل آیا کھڑا مقابلے میں چاہے کھڑے نہیں وشواد آئے کھلے نے نبی جی نا و صدیقین نا وشوا دائے و صالحی ایتھے صالحین تو مراد ولی نے اور پیچھے جتے وی آیا یا اللہ مینوں صالح بناویں او دا مطلب اے اللہ کریما جڑا مقام مرتبہ دتا ای او دے دیتہ تے قائم رکھی خلل خرابی ساڈے کول نہ محفوظ رکھی اور ساریان آیاتاں کھل گئی نہیں کل یہ مسئلہ بے سال ہونا اس معنی کوئی ایسا عجیب ہے کہ ہر نبی تمنا ہے ہر صدیق تمنا کرتا ہے ہر شہید تمنا کرتا ہے اے ہوئی موجود جناب دل سامنے تو میرے خیال دل سمجھانا سونے ربل حال امیل نہاری